اصل میں اس قبر سے مراد وہی خبر ہے جو سورت قبر آپ کے سامنے موجود ٹھیک ہے نا صحابہ کرام علی مریدوان کے زمانے میں قبر کھلی ہوئی نہیں تھی بلکہ حضور علیہ السلات کو ام مومن حضرت آشا صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا اور اس کا دروازہ بھی بند رہتا بلکہ علما فرماتے ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ جہاں ان کا وصال ہو انہیں وہیں سپرد خاک کیا جائے چونکہ حضور علیہ السلام نے تمام ازواج جب سے اجازت لے کر آخری ایام آپ نے ام مومن حضرت عاشا رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں کاٹ وہیں آپ کا وصال ہوا تو وہیں آپ حجرے میں تو اس سے مراد وہی مزار ہے مزار کا مطلب کوئی مقشوب قبر نہیں جہاں بھی آپ جائیں مقبرہ ہو وغیرہ وہ سب اسی میں شامل جی ہاں اور اس حدیث کو شیخ محقی شاہ ابد الق دلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب الا دیار المحبوب میں بڑی سندوں کے ساتھ اس کو بیان کیا